تلقین کی گئی ہے اس لیے کہ جو کام کرنے انسان دنیا میں آیا صبر کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے اس لیے کبھی کہا گیا والے رب کا فصبر تو اپنے رب کے لیے صبر کر یعنی ان کو مت دیکھ تو میری خاطر صبر کر کہیں کہا گیا وصبر وما ماں صبر اللہ بلّہ تو صبر کر اور تیرا صبر نہیں مگر اللہ کے ذمہ ہے یعنی میں اس کا بدلہ دوں گا مجھے پتہ ہے علم کا صدر کبھی مایا کون <يَكُولُن> ہمیں معلوم ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں اس سے آپ کا سینا گٹتا ہے آپ دکھ محسوس کرتے ہیں لیکن بہرحال جو کام آپ کرنے آئے ہیں اس میں صبر کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کو صبر کرنا چاہیے اسی طرح وہ جو آیا بر ہے اس میں جو لیکی کی مختلف اقسام گنوائی گئی ہیں اس میں کہا گیا کہ تنگیوں اور تکلیفوں میں صبر کرنے والے وحین الباس اور جس وقت جنگ ہو اس وقت صبر کرنا اس لیے کہ جنگ میں پانچا پلٹتا رہتا ہے کبھی ایک کبھی غز و بدر میں ان کے ستر مارے گئے غزوہ غز میں ہمارے ستر شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سنا یہ جہاں تم گئے ہو وہاں پہ تو یہ معاملات ہوتے رہتے کبھی ان کا ہاتھ اوپر ہو جاتا کبھی تمہارا ہاتھ اوپر ہو جاتا تو صورت حال میں اپنے آپ کو نظریاتی طور پر بھی صبر کرنا اور جو آفات و مصاحب آئیں جسمانی طور پر ان میں بھی صبر کرنا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے پیدا ہوتے ہوئے پیدائشی مسلمان ہوتا ہے انسان آپ اپنی ذہن کی لوح پر موبائل جن کا بج رہا ہے یہ بھی بند کر دے اور جن کے نہیں بج رہے وہ بھی بند کر دیں اس لیے کہ اس کے بجنے کا کوئی پتہ نہیں ٹائم کوئی نہیں ہوتا یہ مجلس کے آداب میں سے ہے آپ جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو دوسروں کا خیال کیا کریں اور دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کے لیے بند کریں اس جو وقت اللہ کو دیا ہے کم کم ہو تو خالص دیں اس میں دودھ کی پانی کی مت ملائیں جی اپنے ذہن کی لوہ کے اوپر آپ ایک نکتا بنائیں یہ جو جی جی میرے پیچھے دیوار ہے آپ اس پہ ایک بنا لیں ایک پوائنٹ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں انسان پیدا ہوتا ہے یہ فطرت ہے اسلام ہے اور اگر انسان اسی پوائنٹ پر رہے مرتے دم تک تو وہ جنتی ہے اللہ مولود اعلی فطرا اب اوا ودا نہیں وہ یونس را اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں نصرانی بنا لیتے ہیں مجوسی بنا لیتے ہیں اللہ اس کو مسلمان پیدا کرتا ہے رخ اس کا اس طرح ہوتا ہے یعنی جب وہ پیدا ہی مسلمان ہوا ہے تو اس کو جو چیزیں کھینچتی ہیں وہ کفر ہیں اور جو چیز اس کو روکتی ہے وہ اس کا ایمان ہے ایک پوائنٹ اس کے سامنے ہے ایک نقطہ اس کے سامنے وہ کفر ہے جہنم ہے شیتان کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس بندے کو کھینچ کر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ میں لے جائے جب کبڈی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نشان لگ گیا ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے کھینچ کر اٹھا کر کسی طریقے سے گھسیٹ کر اس کو اور وہ بندہ ہمت کر کے اور شیطان کو بھی ساتھ گھسیٹتا ہوا اگر اس پوائنٹ پہ اپنے ایریے میں واپس آ جائے تو بڑی کمال کی بات اس لیے اللہ تعالیٰ جب کوئی گناگار توبہ کرتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بھائی یہ واپس اپنے پوائنٹ پہ آ گیا ہے شیر ہے مجھے یاد نہیں آ رہا کس کا ہے خیال نہیں اکبر الہ آبادی کا ہوگا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر دیکھیں ایمان بریک کا کام کر رہا ایمان کھینچ نہیں رہا اس لیے تو بندہ پیدا ہی ایمان کی حالت میں ہوتا ہے وہ کیا کھینچے گا وہ تو پیدا ہی اسی پوائنٹ پر ہوا ہے کھینچتا اس کو کیا ہے کفر کہ یہ میرے ایریے میں آ جائے ایمان مجھے روکے ہے اور کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے اس کیفیت میں آدمی کا صبر کرنا جو چیزیں اٹریکٹ کریں آپ دیکھیں انگارہ ہے جل رہا ہے بچہ ہے وہ دوڑ کے جاتا اٹھاتا اس کو جل جاتا ہے اس کی وہ جو روشنی ہے وہ اس کو اٹریکٹ کرتی ہے کھینچتی ہے اس کے اندر کشش ہے بچے کو نہیں پتا کہ یہ چیز جو مجھے صرف نظر آ رہی ہے اصل میں یہ آگ ہے وہ جاتا ہے اس کو پکڑنے کی یہی کیفیت انسان کی بھی ہے وہ جن چیزوں کی طرف بڑھتا ہے ان کی چمک دیکھ کر اسے نہیں پتا کہ یہ آگ ہے وہ جو پرانے حکیم کہا گیا ہے وکبتم بے جنوا جنوب ہوں ظہور جس نے جتنا زیادہ جوڑا ہوا ہوگا اتنی بری مور بنے گی دس تولے تو دس تولے کی مور بنے گی تو اتنی بن جائے گی جس کا سو تولا اس کی مور پھر اتنی بنے گی تو وہ مور جب گرم کر کے لگائی جائے گی بندے پر تو وہ چیزیں کا چلائے گا سرکار یہ مور تم ہی بنوا کے لائے ہو سائز تم ہوئی یوں کو ماتم تم تک نزون جو اکٹھا کرتے رہے ہو اس کو چکھو تو آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی یہ چیز جو ہے یہ اصل میں تو چمکتا ہوں سونا نظر آ رہا مگر ہے یہ یاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے اکوار کے پھینک دیا آپ نے میں تم لوگوں کو کیا ہو گیا جہنم کی آگ پہن کے میرے مجلس میں آ جاتے ہو تم اسی طریقے سے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کے یہاں تشریف لے گئے تو ان کے گلے میں لاکٹ تھا تو آپ نے فرمایا محمد کی بیٹی کے گلے میں جہنم کا زیور اچھا نہیں لگتا انہوں نے اتار کچھ کو صدقہ دے دیے تو اس کیفیت میں صبر کی اقسام کیا ہے صبر علی آلت اس پوائنٹ کے اوپر جم کے رہنا صبر کا اصل میں مطلب یہ پیشنس اور پیشنٹ کس کو کہتے صبر کرنے والے کو پیشنٹ کہتے ہیں وہ چرپائی پہ جم کے لیٹ جاتا ہے کھانا بھی لانا جی یہیں لائیں جی پانی بھی لانا ہے یہیں لائیں جیجاب کرنا ہے لوٹا اٹھا کے لے آئے جی یا ڈاکٹر ٹوٹی لگا دیتے ہیں جی باہر وہ ایک جگہ جم کے بیٹھ جاتا ہے اسی لیے اس کو پیشنٹ کہتے ہیں کہ اس نے صبر کیا ہوا اور پیشنٹ صبر صبر عالم صاحب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں کرنے میں کچھ تکلیف ہو نفس بھی رجسٹ کرے گا سردی کے دن اور آدھی رات کو فجر ہو جاتی ہے سردیوں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا یہاں پہ عام طور پہ لوگ نماز پڑھنے کے بعد ایک گھنٹہ نیند بھی کر لیتے ہیں ڈیڑھ گھنٹہ پھر ڈیوٹی پہ جاتے ہیں سورج چڑھنے میں بھی تو سردی اور گیزر بھی نہیں لگا ہوا ٹھنڈا پانی ہے اور بندہ بھی سواد کے علاقے کا رہنے یعنی فیکلی وہ جب داڑھی دیتا ہے تو داڑھی کے بالوں کے اوپر وہ جو پانی لگتا ہے وہ برف بن جاتا ہے تو اس حالت میں وضو کرنا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈی راتوں میں یہ وضو کرنے والے اور اندھیری راتوں میں چلنے والوں کو جنت کے دن نور تام کی بشارت سنا دو وہاں انشاءاللہ تمہارے رستے روشن ہوں گے یہاں اگر اندھیرے میں تم ٹھوکرے کھاتے ہو مسجد آتے ہو تو وہاں ان تم ٹھوکرے نہیں کھاؤ گے نور تام تمہیں وہ نور ملے گا جو تمہارے حشر کے میدان سے لے کر پل سراد کراس کروا کے تمہیں جنت تک لے جائے گا بہت سارے لوگ بھی ہوں گے جن کا رستے میں ختم ہو جائے گا اور کوئی ادھر گرے گا کوئی ادھر گرے گا جوائیں کر رہے ہوں گے ربانہ اچم لانا نورانا یا اللہ یہ بیٹری پوری ہو جائے وہاں تک رستے میں کہیں ڈم نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے تو یہ کیا کہ ایک حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اس حکم کو کریں اس میں زمانہ رجسٹ کرتا ہے گھر والے کرتے اپنا نفس کرتا ہے بہت ساری اس کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں لیکن آپ ان سب رکاوٹوں کو خاطر میں نہیں لاتے اور اس کاق پہ جمے ہوئے یہ بھی صبر کی ایک قسم <تصفح> وہ جو کفار تھے یعنی اس کو کمپیر کریں آپ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلائل دے رہے تھے اور توحید کی طرف بلا رہے تھے انہوں نے کہا کہ ان کا دل دن لونا بھائی یہ بندہ تو ہمیں بالکل گمراہ کرنے لگا تھا ان کا دا یہ تو ہم گمراہ ہو چلے تھے گمراہ ہونے کے بالکل قریب ہو گئے تھے ایسے ایسے دلائل دیتا ہے یہ بندہ ان کا دلائی دلونا یہ تو یقینا ہم کو گمراہ ہی کر کے لے چلا تھا لو لا انصبر نہ اگر ہم صبر والے نہ نہ ہوتے اگر ہم اپنے آلیہ پر جمے ہوئے نہ ہوتے تو یہ تو ہمیں وابی کر کے لے گیا تھا تو ہم جو جناب کچھ بھی ہو جائے آنکھیں بند کر لی ہم نے کوئی دلیل نہیں سننی کانوں میں روئی رکھ لینی ہے یہ ہمارا صبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اس کفر پر جمے رہنا اس کو وہ صبر قرار دے رہے ہیں اسی لیے اللہ کی ذات نے جو حکم دیا یہ والا جنہیں آ منس اے ایمان والو صبر کرو پھر کیا فرمایا فرمایا وہ سا بے اور اتنا صبر کرو کہ تم ان پر غالب آ جاؤ صبر میں صابروں کا مطلب ہے مقابلہ جاہدو قاتلو جس میں دو طرفہ مقابلہ پایا جاتا ہے یہ وہ سیگا ہے اس صبر کرو وہ صابر اور ایسا صبر کرو کہ ان کے صبر کے مقابلے میں تمہارا صبر جو ہے وہ غالبا جائے وہ بھی جمے ہوئے اسی طرح ایک جگہ فرمایا دیکھو اگر تمہیں زخم انتا لمونا ف ان یا لمون جب غزا اور ستر مسلمان شہید ہو گئے تو اللہ نے فرمایا انتا لمونہ فنوم یا لمون علم ہے نا علم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے درد کو کہتے ہیں رنجو علم فرمایا انتا لمونا اگر تمہیں درد ہو رہا ہے ف انوم یا لمونہ کماتال تو درد تو ان کو بھی ہو رہا ہے ستر ان کے بھی تم نے سال پہلے مارے ہیں کہ نہیں مارے اس کے باوجود وہ آئے ہیں تم سے لڑنے کے نہیں لڑنے تمہارے ستر شہید ہو گئے تو تمہاری ہمت ٹوٹ جائے گی ان تالا اگر تمہیں درد ہو رہا ہے اور مجھے پتہ ہے درد ہو رہا ہے تمہارے پیارے شہید ہوئے آلام کماتال مون درد میں تم دونوں برابر ہو ان کے بھی شور مارے گئے ان کے بھی بیٹے مارے گئے ان کے بھی بھائی مارے گئے درد میں تم برابر ہو لیکن ایک معاملے میں تم آگے ہو وہ ترجن امین اللہ مالا ارجن اور تمہیں اپنے رب سے وہ امیدیں ہیں جو انہیں نہیں ہیں ان کے تو جہنم میں گئے ہیں تم یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارے شہادات جنت الفردوش میں ہوں گے تم رب سے اجر اس درد پر اس تکلیف پر ان کے درد کا اجر کوئی نہیں تمہارے درد کا اجر ہے جب آدمی باہر ویسے چل رہا ہوتا ہے تو پسینہ صاف کرتا کہتا مر گیا میں مر گیا میں ایک گھنٹہ نہیں گزرتا لیکن جن آٹھ گھنٹوں کے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دفاع والے پیسے دیں گے اس میں ہم پسینہ برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اس لیے کہ پتا کہ اس پسینے کے پیسے کوئی نہیں آئے آئے کرتے ہیں اس پسینے کا پتا کچھ نہ کچھ ملے گا لہذا وہاں ہم کام کرتے ہیں ڈٹ کے اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ بھائی ان کا صبر کا فائدہ کوئی نہیں ہے صدر تو انہوں نے بھی کیا ہوا ہے نا مکے والوں نے بھی تو صدر کیا ہوا تو کوئی مردے اخار کے تو نہیں لے گئے تھے نا ان کو دوبارہ زندہ تو نہیں کر لیا تھا انہوں نے وہ بھی روتے تھے بلکہ ان کا تو حال یہ تھا کہ وہ غیرت کی وجہ سے روتے بھی نہیں تھے کہ مسلمان تانا نہ دیں کہ ان کو درد ہو رہا ہے ہمارے گاؤں میں ایک صاحب تھے تھوڑا سا ان کا ذہنی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا وہ چڑیا گھر گئے ہمارے عزیز ہیں چڑیا گھر گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا نیولا اچھا نیبلے کو انہوں انگلی آگے کی اس نے ان کو منہ میں ڈال لیا اب مقبول ان کا نام ہے کہتے ہیں مقبول کو درد تو بڑا ہوا مقبول کو رونا بھی بڑا آیا پر مقبول رویا نہیں لوگ تماشا دیکھیں گے وہ پورا چڑیا گر بڑا ہوا تو مکے والوں کو درد تو بڑا ہو رہا تھا لیکن مقبول رو نہیں رہا تھا کہ مسلمان تانا نہ دیں کسی کا اونٹ جو ہے وہ ڈونگ ہو گیا تو اس نے رونا شروع کیا تو کسی کو خبر ملی کہ رونا تو نہیں کہا جا کے پتا کرے رونے کی اجازت مل گئی ہے انہیں آگے کہا رونے کی اجازت نہیں ملی یہ وہ جو ہمارے بدر کے مرے ہوئے مرغے ان پر رونے کی اجازت نہیں ملی ہے کسی کا اونٹ گم ہو گیا تھا تو وہ رو رہی ہے اس پہ اس نے کہا تیرا اونٹ گم ہو گیا کتنی خوش قسمت ہے تو کہ رو کے اپنے درد کو تو کر رہی ہے میرا پیارا ویر اور میرا فلاں فلاں فلاں جو ہے وہ مر گیا رونے کی بھی اجازت نہیں ہے تو انہوں نے غیرت کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ رونا بھی نہیں ہے وہ دشمن تم پر ہنسیں گے اور اس دکھ کو اس غم کو اپنے اندر سٹیم بناؤ اس کو قوت اگر تم بول گئے تو یہ قوت نکل جائے گی اس کو اندر رکھو اور تیاری کرو اور اگلی دفعہ وہ آئے کوہد میں اور ستر مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دی تو انہوں نے بھی صبر کیا ہو لہذا اگر تمہارے اوپر ایسے حالات آ جائیں تو اس وجہ سے اپنے نظریے سے مت ہٹا کرو اپنے اس مشن سے مت ہٹا کرو اس بے رو یا صبر کرو اور ایسا صبر کرو کہ ان پہ تم گالے بازا صبر کی ایک قسم تو وہ ہے کہ اللہ کی اطاط پر صبر کرنا ہر حال میں زمانہ کتنا بھی روکے لیکن آدمی کوشش کرے کہ میں اللہ کا حکم پورا کروں ببا تو راضی کے سارا جگ دوسرا صبر انل ماسی انہیں ایک آدمی ہے اس کے پاس پیسے بھی ہیں اور زیادہ مصیبت اسی کو پڑتی ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں جس کے پاس نہیں ہوتے شیطان زیادہ ٹائم بھی نہیں جایا کرتا اس پر اس کو پتا ہوتا ہے دوست یار بھی اسی دوست کے ارد گرد ہوتے ہیں جسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلودہ کھلا سکے گا چلو نا یار چاندنی چوک چلیں چلو یار فلاں پکچر لگی ہو پہ یہ ٹکٹ لے رہے گا ہم اور جس کو پتہ ہوتا جیب خالی ہے اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا یہی کام شیطان کا بھی ہوتا ہے اسی کو زیادہ چادی مارتا ہے وہ جس کا اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں اور اس کو میں ہوٹل میں لے جاؤں گا اور دوسرے کو اسے پتا تھا ٹائم ہی ضائع کرنے والی بات ہے بھائی دادا یہ تیار ہو بھی گیا تو جیب میں پیسے کوئی نہیں لہذا پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کے لیے اس پیسے کی اس قوت کو سنبھالنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو حلال میں خرچ کرے پیسہ تو کہتا نہ خرچ کرو اسی طریقے سے ایک بندے کے پاس اتارٹی ہے اس کے سائنوں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ اس اتارٹی کو مس یوز نہیں کرتا اب ان سینوں کی طاقت کو روکنا کہہ دیں اتارٹی ٹینس ٹو کرپٹ کہ جو اختیار ہے وہ اندر سے خود وہ ٹینس دیتے ٹینشن آدمی کے اندر کوئی یار کرو لوگوں کو دکھاؤ کہ تیرے قلم کے اندر کتنی طاقت ہے اتارٹی To and اور جس کے پاس جتنا بھی اقتدار متلک ہوتا ہے وہ متلک کرپٹ ہوتا ہے لہذا دنیا میں جب بھی قانون بنایا جاتا ہے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے امریکی صدر کے پاس بڑے اختیارات ہیں لیکن انہوں نے وہ کاگریس کے اندر دونوں ایوان کے اندر اس کی طاقت کو تقسیم کر دی ہمارے یہاں ہو گئے جو فلان کے پاس ہے تو وہ دوسرے والا جو ہے یہ چیک اینڈ بیلنس کیوں رکھا گیا ہے, یہ کیسی ہے دندے کو کہ مارو کوگی پیسے پکڑو اس وقت صبر کرنا اب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو نہیں معلوم کہ اس پیسے کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے یعنی فن پیسہ کمانا نہیں ہے فن پیسے کا استعمال جو ہے وہ ایک فن ہے اس کا حساب دینا ہے کیسے اس کو استعمال کیا وہ شاعر کہتا ہے کہ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راج پستی کا یعنی جب تک آپ زمین پر چلتے ہیں نا یہ بڑی مسکین نظر آتی ہے ٹولی بالی بیچاری بچھی ہوئی ہے ذرا اس سے بلند ہونے کی کوشش کریں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے کھینچتی ہے ذرا آپ چل رہے ہیں نا کسی بلڈنگ کے اوپر یا کسی مکان کی چھت پر تو ذرا اس مکان کی چھت سے تھوڑا سا پاؤں نیچے کر کے دیکھیے کتنی قوت سے کھینچتی ہے نیچے ہم کیوں گرتے ہیں زمین کی قوت کی وجہ سے تو وہ کہتا ہے کہ زمین کے اوپر چلتے ہوئے تو میں احساس نہیں ہو سکتا یہ بڑی مسکین سی نظر آتی ہے لیکن بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا اس پستی کی قوت کتنی ہے ذرا تو تلند ہونے کی کوشش کر یہ ہم جن لتوں کے اندر جن عادتوں کے اندر ہم مبتلا ہوتے ہیں نا ہم ان کو سمجھتے ہوئے یہ تو آئے نہیں جس دن میرا دل کرے گا میں ایسے کر کے چھوڑ دوں گا صاحب کسی دن آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش کر کے دیکھیے ماں مر جاتی ہو پتہ چلتا ہے یہ لت نہیں ہے تو میں پورا کانٹا مچھلی والا نکلا ہوا میں نے سر درد ہو رہا ہے جی کسی سے بات کرنے کا نہیں جی میں درس نہیں دے سکتا میرا موڈ آف ہے جی میں یہ جی؟ چائے چھوڑی ہوئی چائے نہیں پی سکتی کتنی بولی پہلی معلوم ہوتی ہے یہ چائے لیکن ذرا چھوڑ کے دیکھیے درد جناب موڈ آف ہے آدمی کا فلاں درد کرتی ہے جی اس وقت چلتا ہے یہ چائے اتنی بولی بھی نہیں ہم تو سمجھتے کہ سگریٹ بڑی بری بلا ہے لیکن یہ کھانا خراب ہی. اسی طرح کا ہے بھی نہیں چھوڑی جاتی میرے سمیت تو یہ جو ٹینس ہے اس کی پستی کی جو قوت ہے اس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے کہ گناہ کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے اسی لیے جب بندہ گناہ چھوڑ کے واپس آتا ہے تو اللہ نے فرمایا کا یو بک جہ سیات امحسنات پر ودگار ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو چھوڑنے میں کتنی قوت صرف کرنی پڑی کتنے وولٹ چاہیے تھے کتنے امپیئر کا ایمان چاہیے تھا اس کو اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے اور وہاں سے پلٹ کے آنے کے لیے وہ بندہ آتا ہے تو جتنی پستی میں ہوتا ہے اس پستی کو ناپ کر اس کو بلندی عطا کی جاتی ہے دیکھنا گاڑی کے جب ٹیسٹ لیں آپ وہ ریسے ہوتی ہے نا دستے میں دلدل میں سے بھی گزاری جاتی ہے ریت میں سے بھی گزاری جاتی ہے پانی میں سے بھی گزاری جاتی ہے یہ جو لمبی لمبی ریسیں ہوتی ہیں یورپ کے اندر تو اس میں جو گاڑی جتنی گہری دلدل میں پھنس کر باہر نکلتی ہے وہ دلدل اس کا کریڈٹ ہوتا ہے جو پکی سڑکوں پر دوڑتی ہے چھ ٹریک والی پر اس کو کیا تکلیف ہے کیا کمال ہے اس کو کمال تو اس کا ہے کہ جو کھبی اور نکل آئی پھر وہ گاڑی کو سائڈ پہ کھڑا کر کے ہاتھ مارتا ہے کیا کہتا ہے پیسے پورے ہو گئے گاڑی نکل آئی نا یہی معاملہ ہے جب بندہ مومن پھنسا ہوا نکل کے آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو کٹھا کر کے کہتا ہے تو دیکھو اس آج آدم کو پیدا کرنے کے پیسے پورے ہو گئے یہ دیکھو اس کا کمال دیکھو میں سامنے نہیں ہوں جنت سامنے نہیں ہے جہنم سامنے نہیں ہے اس کو کون سی چیز کھینچ کے لائی ہے تم گوا رہو میں نے اس کو بخش دی تو پستی کا اندازہ اس بندے کو لوگ بہت غصہ کرتے ہیں ہم لوگ فلاح آدمی ایسا ہے جی فلاں آدمی ویسا ہے جی آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں جی وہ یہاں آتا کیوں جی وہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کتنی مشکل میں ہے کتنا بڑا مریض ہے اور ڈاکٹر جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جتنا آدمی زیادہ سیریس ہوتا ہے اس کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر دیتے ہیں ایک مریض ہوتا ہے جس کو فرسٹ ایڈ دے جی کے کہتے جاؤ سرکار بیڈ ریسٹ کرو گھر میں ہی ایک وہ ہوتا ہے جس کو وارڈ میں ایڈمٹ کر لیتے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جس کو آئی سی یو میں لے جاتے ہیں اگر ڈاکٹر کہے کہ یہ زیادہ بیمار اسپتال آیا کیوں ہے چتانگی توڑ دو تو اسپتال بنے ہی مریضوں کے لیے بھائی دینی ادارے بنے ہی گناگاروں کے لیے مریضوں کے لیے وہ یہ روحانی مریض ہے وہ جسمانی مریض ہے تو اس میں جو جتنا زیادہ آپ کو گناگار نظر آتا ہے اس کو زیادہ کمپنی دو اس کو زیادہ سوبت دو ایک تو طریقہ ہوتا ہے آپ گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کو ہی کوشش کرتے میکینک کے لیے اندر جائے ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی کو ٹو چین کرتے ہیں تھوڑی دیر وہ آپ کے ساتھ چلتی ہے پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے تم بندے کو ٹو چین کرو اپنے ساتھ اپنے کردار سے اس کی گاڑی سٹارٹ کرو اس کو ہمت ہو یار یہ بندہ بھی میرے ساتھ پڑتا رہا ایک ہی کلاس میں ہم رہے ہیں ایک ہی جگہ ہم ایک آفس میں کام کرتے یار یہ بندہ یہ کام کر سکتا میں کیوں نہیں کر سکتا اس کو امید دلاؤ اس کے یہ نہ کہو کہ نہیں سات تو دروازے بند ہو گئے اور اب تیرا عمل بھی اوپر نہیں جاتا اور یہ بھی نہیں ہوتا اور وہ براہ اس کو مت سنا اس کو آرام آرام کے ساتھ آرام آرام کے ساتھ مریض آدمی جب چار چمچے پی لیتا ہے نا سوپ کے ڈاکٹر کہتا جی الحمدللہ تو ٹھیک ہو گئے یار تم نے تو کھانا پینا شروع کر دیا اب بندہ کیسے مراد کیا کہ میں دو کلو تکے کھا جاؤں یہ ہے نہیں اس کا اس وقت دو چمچے لینا بھی صحت کی نشانی ہوتی ہے اگر کوئی آدمی نماز پڑھنا بھی شروع کرا اس کو کہنا تھا ہم تو لیا کمال ہے تم تو مجھے بھی آگے نکل گئے ہو کتنی پیاری تم نماز پڑھتے ہو کتنے سکون کے ساتھ اس کو پتا چلے میں سیب کی طرف کا ہم سم تو جب آدمی پستی میں ہوتا ہے تو اس کے نکلنے میں یہ اسی کو پتا ہوتا ہے جو اس پستی میں مبتلا ہوتا ہے جو اس میں مبتلا ہوا ہی نہیں وہ عزیز میاں کمال یہ تو جس کو لت پڑی ہوئی ہے ہم سے چائے نہیں چھوٹتی تو اس سے وہ کیسے چھوٹے گی کی اتنی جلدی اس کے لیے اپنی صحبت دو اس کو صبر کرو پیشنس کے ساتھ صبر کے ساتھ اس کو نکال اور یہ اتنا معمولی کام نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تو ایک کافر کو مسلمان کر لے تیری نجات کے لیے کافی ہے اور تو سو کافر کو مسلمان کرے اسے ایک بگڑے ہوئے مسلمان کو سیدھا کر لے یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے کہ ایک بگڑا ہوا مسلمان سیدھے رستے پر آ جائے اور اس کو سیدھا کرنے میں صبر کی ضرورت ہے مبلب کی جو متا ہے آپ دیکھتے ہیں جو بھی آدمی جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کے کچھ اوزار ہوتے ہیں اور وہ اوزار یا اس کے بریف کیس میں اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں یا اس نے اپنے ٹیسٹر ویسٹرپورٹ کیجیے نہیں دکھایا ہوا تھا اندر کہیں رکھا ہوا تھا سامان اس نے جو مبلر ہے صبر اس کا انسٹرومنٹ اس بندے کے علاج میں اس صدر جو ہے وہ بہت ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال صبر کی ہے تیرہ سال اور تیرہ سال کی محنت کتنے آدمی اسی پچاسی سو آدمی اس میں حاصل ہوا کتنا صبر تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ میں بھی صبر کی ایک قسم وہ ہے لہذا جہاں کہا گیا فسٹ بر والے ربے کا فسٹ بیر وسبر و ماسبروں کا یہ کہاں کہا گیا ہے یہ تبلیغ کے سلسلے میں کہا گیا ہے اب صبر کریں کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی آپ کا کریڈٹ تو ہو رہا ہے نا اللہ کے یہاں آپ کا عجر تو محفوظ ہے آپ ایک کام بندے کی چونکہ جینیٹیکلی بھی بندہ فوری نتائج چاہتا ہے کوشش کرتا ہے تجارت بھی کرے تو وہاں کرے جہاں شام کو آ کے جو ہے اس کو پیسے 1500 اس کی تلی پر کوئی آ کے رکھ دے وہ جہاں سال پورا حل چلاتے رہو اور پھر آپ کو دس ہزار یا پندرہ ہزار ملے تو وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے یار کاٹنا بھی ہے پھر اس کو گانا بھی ہے بھی. اس لیے لوگ آج کلات کوئی نہیں کرتے اس کی بجائے ایک ویگن لے کے پنڈی دل تال ڈال دو شام کو پانچ سو یا ہزار روپیہ مل جائے گا اللہ اللہ خیر چل کون سامنی اور ہاڑی کا انتظار کرے تو کوک سروس کلا بل تو حبون العاجلہ آج تم جلدی پسند کرتے بتا دیا رونا اور بعد میں جو لیٹ پھل دیتا ہے وہ تم لگاتے بھی نہیں ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آپ کا اجر محفوظ ہے آپ وہاں تبلیغ میں بھی صبر کریں یہ دو چار نشستوں میں آپ یہ کہیں کہ یار یہ تو بندہ بالکل جی آئندہ یہاں آنا بھی نہیں چاہیے اس بندے یہ بندہ ٹھیک ہوتے ہی نہیں میں نے ایک دن بھی ایک گھنٹہ دوسرے دن بھی ایک گھنٹہ اس کے ساتھ بات کی حضرت نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال لگا دیے اسی چھیاسی آدمی سارے مسلمان ہوئے ایک کشتی پر آ گئے وہ ساڑھے نو سو سال کو ضرور دیا کیا حاصل ہوا کہیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نو ناکام ہو گیا اتنا عرصہ ہم نے اس کو دیا اور اس عرصے کی جواب نہیں بلکہ اللہ نے تعریف کی اور انزم رسولوں میں حضرت نو علیہ السلام بڑا صبر تھا بھائی آؤٹ پٹ کوئی نہیں تھی مگر بندہ لگا ہوا تھا ہمارے یہاں ذرا سی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو فوراً ہم ہاتھ ڈال دیتے ہیں پہلے ہی مرنے پر تیار ہوتے ہیں وہ نے کہا تھا کچھ انوی راہی سن کچھ دا گلوک بھی کچھ شہر کے لوگ بھی قاتل سن کچھ سانو مرن کا شوق بھی کچھ تو ہمیں اور ہوں دبانا چاہتا کل پہلے ہی ہم ہاتھ پوچھوڑے بیٹھے ہوتے دبنے کے لیے بس جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا جی ساری دنیا پر کفر چھا گیا جی اب تو مسلمان چھپتے پھرتے ہیں جی بس میں پہلے دو چار کھلاڑی آؤٹ ہو جائے پوری ٹیم جو ہے وہ کلبس کر جائے یہ تو بڑی بد ہے اس ٹیم کی آخری کھلاڑی تک کیوں نہ لڑے وہ ٹیم کہتے نہیں جی ساؤتھ افریقہ ساؤت آخر تک لڑتی ہے جی. جنوبیا کو وہ ہے اپنے اسٹریلیا جی آخری کھلاڑی تھا پاکستان کے پہلے دو اوپنر آؤٹ ہوتے ہیں اس کے بعد لین لگ جاتی ہے ایسے جیسے پیچھے کھانے کے لیے کچھ اور آتے ہیں ڈریسنگ روم میں اور کہتے ہیں وہ جا کے کھا نہ لے اس کے پیڈ اتارنے سے پہلے میں نے بھی جانا ہے یہ आ. ہماری فطرت بحثیت قوم ہو گئی ہے کہ ذرا سے ڈول اور ہم کہتے ہیں مسلمان گئے جی بس ہی اب تو کچھ نہیں ہوئی دینی جماعتیں دکان کھول کے بیٹھے ہوئی ہیں اب تو کچھ نہیں ہو سکتا یہ تو سب کچھ وہ اس کے قبضے میں چلا گیا اس نے آ... نہیں بھائی ڈٹے رہو لگے رہو ہمت مت ہارو تمہیں یہ کام کرنا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ مشکل حالات میں کام کیا گیا تب یہ دین ہم تک پہنچے پیچھے تاریخ دیکھو امام جیلوں میں نہیں گئے لوگ پہ تیز نہیں کیے گئے ہلاکوں نے کیا سب ہی مچائی تھی کوئی سمجھتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ اب قیامت آئے گی یہ یا جو ہیں اور وہ تھے بھی گوگما گوگ کی قومی تھی نا وہ جس علاقے سے وہ آئے تھے وہ گوگ ما گوگ کہ جوج ما جوز ہی کہلاتے ہیں نا لوگ کہتے تھے اب قیامت آئی بھائی بس. بس آج کل مہدی آنے والے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نازل اب بھی یہی جب یہ مصیبتیں شروع تو ڈاکٹر رارم صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مہدی پیدا ہو چکا ہے اور ضرور مہدی کی آمد آمد بڑے بڑے پوسٹر پنڈی میں لگے ہوئے جلسہ تھا میں نے کہا جی اتنی جلدی نہیں وہ میری کیسے تھا نا فلائٹ کینسل ہو گئی میں نے کہا جی مہدی کی فلائٹ کینسل ہو گئی اتنی جلدی نہیں آئے گا ابھی ہمیں لڑنا ہے ابھی ہمیں لڑنا ہے اور ابھی انشاءاللہ ہم اپنے اندر ہمت پیدا کریں گے دین کا کام کریں گے ابھی ہم لوگوں کو تیار کرنا ہے لوگوں کا حوصلہ آپ دیکھیں پائلٹ کیا کرتا ہے حالات کتنے بھی ہوں لا لیکن پائلٹ پبلک کو پیچھے پتا نہیں چل رہا اسی طرح پیسنجر آرام کے ساتھ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اندر کیا مصیبت پڑی ہے اس کو دینی جماعتیں پائلٹ کا کام کرتی ان کا کام یہ نہیں کہ وہ ہراسمنٹ پھیلا دیں اور لوگوں کے اندر پینک پھیلا دیں ان کا کام ہے کہ کول ڈاؤن پہ آپ آرام سے رہیں انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے یہ حالات رب کے ہاتھ میں ہیں کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہیں جنگ چھیڑنا تو ان کے بس میں ہے لیکن اپنے مقصد تک لے جانا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی آدمی حالات خود کریٹ کرتا ہے لیکن اس کے بعد حالات اس کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں حالات کا اصیر ہو جاتا ہے اور آپ نے دیکھا نتائج آپ کے سامنے آ رہے ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ انتہائی نامساد حالات میں بندہ یہ سمجھے کہ نہیں خدا اس زمین پر نہیں بیٹھا ہوا خدا اوپر ہے یہ سارا کچھ اس کے کنٹرول میں ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے بندے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے لیکن یہ کہ وہ ہمیں مٹنے نہیں دے گا جب باپ کسی بیٹے کو اپنے بچے کو کہہ رہا ہے پتھر اسے کشتی لڑو ایک آدمی ہے اور اس کا بھی ایک بچہ اور آدمی اپنے بچے سے کہہ رہا پتر اتنا دودھ پیتے رہتے الن کا کر آج اس کے ساتھ کشتی کرو تو وہ باپ اس کا امتحان لے رہا بچے کا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اس بچہ اس کے بچے کو مار دے تو باپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہے گا ایک وقت آئے گا وہ آگے بڑھ کے پکڑ بھی کھینچے گا اور چھوڑو بڑھ کیا کر رہے تھے یہ حالات آپ نے جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ جو تعلیم والی گاڑی ہوتی ہے نا اس میں ایک استاد بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور آپ کے پاس اور ایکسیلیٹر اس کے پاس نہیں ہوتا باقی کلچ بریک اس کے پاس بھی ہوتا ہے وہ بغیر ویو پتا چلتا ہے کہ وہ ایسے ہی کر کے بیٹھا ہوگا لیکن وہ دیکھتا رہتا ہے آپ کو جب وہ سمجھتا ہے نا کہ آپ یہ مار دے گا سامنے جا کے گاڑی تو وہ بریک بھی استعمال کرتا ہے اور وہ سٹیرنگ کو بھی استعمال کرتا ہے کہتا کیا کرنے جا رہے جلدی ہے مرنے کی یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے حالات اس سے کبھی بھی باہر نہیں ہو سکتے کوئی بھی ایسے حالات کریٹ نہیں کر سکتا کہ اللہ مجبور ہو جائے اس کی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے نہیں رب پر بندے کا ایمان متزلزت اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا الفلام میم سور الکبوت الکبوت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ان سب کی چالیں جو ہیں وہ اس طرح ہیں یہ مکی صورت ہے یہ مکے والے مکڑی کی طرح ہیں یہ جول اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا بڑا فن خان یہ ایک مکڑی ہے اس کی چالیں مکڑی کا جال ہے مکڑی بھی اپنا گھر بناتی ہے اور مکڑی کا اگر جا کے انٹرویو کرے تو وہ آپ کو یہ بتائے گی کہ اس کائنات میں سب سے مضبوط گھر اس کا وہ اتنا اوہ نل بوتےلا بیتران کا بت اور پروتگار کہتا ہے کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے کیوں اچھا بھائی چڑیا گھونسلا بناتی ہے تو وہ گھونسلہ اس کو دھوپ سے بچاتا ہے بارش سے بچاتا ہے مکری کا جلا نہ اسے دھوپ سے بچاتا ہے جا تنا رہتا ہے دھوپ اندر لگتی رہتی ہے بارش ہوتی ہے تو اس کو تیس نیش کر دیتی ہے نہ اسے بارش سے بچاتا ہے نہ دھوپ سے بچاتا ہے تو پرپز کیا ہوا گھر بنانے کا وہ صرف ایک نیٹ ہے جس کے اندر وہ مکھیاں وکھیاں جو ہے ان کو پھنساتی ہے تو مومن مکھھی نہیں ہے یہ ہے الف منا وم لائق قانون الحلام کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہوا تھا یا یہ حساب لگا کر آئے تھے کہ ہم منہ سے کہہ دیں گے آ منا و حم اور ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے گلاقت فتح اللہ جینم ان ہم ان سے پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں ہم نے تو حضرت حمزہ کو نہیں بخشا جو نبی کے چچا اور دودھ شریک بھائی تھے ہم نے ان کا امتحان لیا ہے ان کے بدن کے ٹکڑے کروائے ہیں ولاکان فتح اللہ قبل ولایا اللہ سچے مومنوں کو اور جھوٹے مومنوں کو چوری کھانے والوں کو اور خون دینے والوں کو آزما کر رہے گا جس کو یہ امتحان نہیں دینا کس نے کہا داخلہ لوا کے اسلام کے اندر ٹیسٹ تو ہوگا آپ دیکھیں پاکستان سے ایک ڈاکٹر آتا ہے وہاں اس کی بیس پچیس سال کی پریکٹس ہوتی ہے فی الحال بڑے اسپتالوں کا وہ انچارج رہا ہے لیکن یہاں آ کے امتحان دیتا ہے کہ نہیں دیتا یہاں منسٹری اس کا ٹیسٹ لیتی ہے صاحب آپ ہمارے معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے اور بہت سارے فیل بھی ہو جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب یہاں اس اسلام کے اندر داخل ہو گئے والا نبل ونہ کو تمہیں بلوئیں گے بلوئیں گے دودھ بلوتے ہیں نا آپ ریڑھتے ہیں کبھی ادھر لگتا ہے کبھی ادھر لگتا ہے کبھی ادھر لگتا ہے کبھی ادھر لگتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے مکھن نکلتا ہے والا نبل ونہ ہم یقیناً تمہیں بلو کر رہیں گے کبھی ہبشہ میں ماریں گے کبھی ادھر ماریں گے کبھی تمہیں تاج جانا پڑے ہم بلوئیں گے کمبے شاہال خوف ہے نقصان دیکھو وہ مدانی جو ہوتی ہے اس کے ہوتے ہیں نا وہ کنارے سے ہوتے ہیں تو وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں تو یہ ہے نا خوف نق سمن الموال واپ یہ کہ یہ چار اس مدانی کے وہ کنارے ہیں جن کے ذریعے ہمیں جاتا ہے اللہ نے پہلے بتایا کوئی تو نہیں نا کیا لوگ ہوتے وہاں کہتے ہیں کہ جی آپ کو دبئی چل کے فلاں فلاں کریں گے فلاں فلاں اکاموڈیشن دیں گے آپ کو یا جی آج ہی کافلوں والے جب لے کے جاتے ہیں یہاں سے تو بتاتے ہیں سات سو کے اکاموڈیشن اے سی چلتا ہوا بس آپ اتنا دور ہوگا حرم سے کہ جناب آپ دو منٹ میں وہاں پہنچ جائیں گے اور پتہ چلتا ہے کہ وہاں جناب وہ جا کے کہاں اکاموڈیشن دیتے ہیں اور وہاں بندے بھی پورے نہیں ہوتے کہتے ہیں اور تم یہاں عبادت کرنے آئے ہو یا سونے آئے شفٹوں میں سویا کرو آدھے حرم میں رہا کرو اور آدھے سویا کرو بعد میں یہ چلے جا کر تم آ جایا کرو اللہ تعالی ایسا نہیں کرتا اس نے پہلے کا میں امتحان لوں گا اب اس امتحان پہ صبر کرنا اس امتحان کو دینا اس امتحان پر پورا اترنا یہ بھی صبر کی قسم ہے کسی قسم کے بھی حالات آ جائیں ہمارا رب تو ایک ہے نا یا تو یہ ہوگا کمپنی جی کمپنی کے اندر بہت مشکل ہے جی بڑا ٹف ٹاسک ہے اس کے اندر لہٰذا میں ریلیز لے کے دوسری کمپنی میں جاؤں گا جی. اوکاف کا ویزا جو ہے وہ میں بدلی کرا لوں گا جی وہاں ذرا ٹھنڈ کی ٹھنڈ مولوی مسجدوں میں رہتے ہیں تو میں امام مسجد بن جاؤں گا جی. چلو ٹھیک دنیا میں تو ہوئی ہو. کیا اللہ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ یار کیا جب سے مسلمان ہوئے جوتے کھا رہے ہیں اب تو میں سکھ ہو جاؤں گا کوئی آپشن ہے یا میں عیسائی ہو جاؤں گا جی. اور گورنر بن جاؤں گا میں نیو جارک. ایسا کوئی ٹاسک آپ کے پاس ہے کوئی آپشن جب نہیں ہے رہنا اسی رب کے ساتھ ہے تو پھر رو رہو کر کے آدمی کیوں رہے خوش دلی سے کیوں نہ رہے جب رہنا اسی رب کے ساتھ ہے رہنا مسلمان ہی ہے تو پھر یوں یوں کر کے کیوں رہے آدمی پھر سیتا سینہ تان کے کیوں نہ رہے یہ ہے وہ معاملہ جو آج کے حالات میں صبر کا موضوع ہے کہ آج کے حالات میں اپنی مسلمانی پر فخر کرنا اب بھی اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں فخر محسوس کرنا بھائی جب ہمارے پاس دنیا نہ رہے کوئی ملک بھی ہمارے پاس نہ رہے ہمارے پاس اچھی اچھی بلڈنگیں نہ بھی ہوں لیکن آخرت میں یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں رہنی یہ ساری بلڈنگیں انہوں نے آخر میں گرنا ہے دکت سے و دکن دکا پروزگار نے کہا یہ اس کی ڈسٹرکشن کا ٹھیکہ میرا ہے میں اس کو کوٹ کوٹ کے برابر کروں گا لا توافیہ ایمتا نہ اس میں تمہیں ٹیڑا پر نظر آئے گا نہ کوئی کھڈا نظر آئے گا میں پلان کر دوں گا اس کو طوے کی طرح ایک دن ہی سب کچھ پلان ہونا ہے اصل جو چیز جس نے آخرت میں کام آنا ہے وہ کیا ہے ایمان ہے حملے صالح ایمان بچانا ہمارا ٹاسک ہے ایمان کو اگر ایمان چلا جائے ملک ہمارے پاس سارے آ جائیں تو ہمیں کیا فائدہ ہو جب ہم یہاں سے جائیں گے دنیا سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ جانا تو ان حالات میں ایمان کے اس پودے کو آپ دیکھیں صحابہ جو تھے انہوں نے جب رز بدر والے اور مکے والے جو ہیں کتنے نامساد حالات تھے ان حالات میں ان لوگوں کا ایمان کو بچا کر رکھنا اللہ کے نزدیک ان کا ایسا مقام ہوا کہ اس جیسا کسی کا بھی نہیں ہو پرورتگار نے کہا کہ ان رسکی حالات کے اندر اسلام پر خرچ کرنے والے ہم تو یہ دیکھتے نا کہ بھائی یہاں لگائیں گے تو کچھ آؤٹ پٹ ہوگی واپس ملے گا جیتے ہوئے گھوڑے پر ہر کوئی لگاتا نا ہارنے والے گھوڑے پر تو کچھ نہیں لگاتا hmm. وہ جو مکے والے مسلمان تھے وہ بازار ہارتے ہوئے گھوڑے پر سب کچھ لگا رہے تھے اللہ جی نے یہ سرو رہا جو اپنا سودا کر رہے تھے سب کچھ مال دے کر اللہ نے فرمایا لا منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل و اعظم الا من اللہ انفقوا من بعد و جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام پر خرچ کیا ہے جبکہ اسلام کا موجود رہنا بھی ایک شک کی بات تھی کافر کہتے تھے آج مٹا دیں گے کل مٹا دیں گے جب غزوہ ہزار میں فوجیں مل کر آئیں ڈھائی ہزار آدمیوں کے مقابلے میں ڈھائی ہزار کی بستی کو دس ہزار فوجوں نے گھیرا ہوا تھا اور منافقین نے اسی وقت کہہ دیا تھا لا یا اہلا یت ریبا لا مقام کم فرج ہو احمدینے والوں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پلٹ کے پھر الائنس انہی کے ساتھ بنا لو پلٹ چلو اللہ نے فرمایا وہ زلزل ان شدیدا وہاں مسلمان ہلا کر مارے گئے تو قرآن کہتا ہے وہ لوگ اللہ زین انفقو ان قبل الفقش جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا وا اور کتاب کیا لا یس وہ قیامت تک آنے والے قتال کرنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے کیوں بھائی جان تو ایک ہی صحابہ کے اندر بھی ایک ہی جان ہی تھی نا اور یہ جو سینوں کے ساتھ باندھ کے اپنے آپ کو قیمہ بنا دیتے ان کے اندر بھی ایک جان ہے ان کی مائیں بہنیں اچھے ہوتی ہیں جوان بیویاں ان کی بھی تھی اجر ان کو کیوں زیادہ ہے اس لیے کہ جب پودا چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی بڑی حفاظت کرنی پڑتی ہے ایک ہی کونپل ہوتی ہے اگر وہ کونپل آپ اتنی کمزور ہوتی ہے کہ مرغی بھی اگر اس کو ٹھووا مارے تو لے کے چلی جائے لیکن جب وہ کونپل چاہے سیب کی ہو چاہے آم کی ہو چاہے جامن کی ہو جب نکلتی ہے تو اس کو مرغیوں سے بھی بچا کے رکھنا پڑتا ہے اتنی کمزور لیکن جب وہ درخت بن جاتی ہے بائی دے دو چار ٹین بھی اس کے کٹ جائیں تو درخت کو, کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اب الحمدللہ ہم دنیا میں ڈیڑھ ارب ہیں اب اگر ہم دس لاکھ بھی مر جائیں بیس لاکھ بھی مر جائیں پچاس لاکھ بھی مر جائیں پچاس کروڑ بھی مر جائیں اسلام کا پودا لگا رہے گا ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی کہ پروردگار اگر یہ فوج تین سو تیرہ کٹ گئے یہ اگر ختم ہو گئے لن تو بد تیری کبھی بندگی نہیں کی جائے پروردگار اگر تو چاہتا ہے کہ کیا عزیز کے الفاظ کیا بخاری شریف کے پروردگار اگر تہ چاہتا ہے کہ اس کے بعد تیری بندگی نہ کی جائے تو پھر اس جماعت کو مٹنے دے یہ وہ الفاظ ہیں جو اس سے پہلے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں کہے یہ وہ الفاظ ہیں جن پہ مبکر صدیق رضی اللہ تھا بار بار تسلی دے رہے نبی کو نبی جو ہے وہ انٹیکٹ ہیں وہ آن لائن ہے رب کے ساتھ تسلی کون دے راب بکر کیا اللہ کے رسول اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا آپ زیادہ ہلکان اپنے آپ کو مت کریں یہ وہ کیفیت تھی اس وقت لہٰذا اللہ نے فرمایا یہ اور ان کے بعد والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت کی آپ نے فرمایا بولو جنہوں نے میرے صحابہ نے مٹھی پر جو کھجور دی ہیں بعد میں آنے والے عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچے تو وہ اس مٹھی پر کھجور کے برابر نہیں ہو سکتے اظہر ولا نصیف ہوا اور نہ اس کی آدھی مٹھی کے برابر ہو سکتے ان حالات میں صبر کرنا اور انویسٹ کرنا یہ کہنا نہیں جی آپ تو ختم ہو گئے حالات نہیں جی آپ تو حکومت سازش کر رہی ہے جب حکومت مل گئی ہے جی آپ ہم نے کہا نہیں وہ اپنی جگہ پہ کام چل رہا ہے ان کی مدد کرنا ان حالات میں بھی جب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ نہیں جی ہماری امداد پتہ نہیں کدھر جاتی ہے کہاں جاتی ہے ان حالات میں رسکی حالات کے اندر جو انفاق ہوتا ہے اس کا ازر زیادہ بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیقت آ سر میں آپ حضرات